صلی اللہ پچھلے پہلی حدیث کی شروعات ہم نے کی تھی اور کئی نکات اس کے ذمن میں آئے تھے اختصارن ہم ان کا اعادہ کریں گے تاکہ وہ باتیں واپس سے ہمارے ذہن میں آ جائیں سب سے پہلا سوال حدیث کون سی ہے کون بتائے گا کیا حدیث ہے پہلے جیسا ہم لوگ پڑھتے آئے سنتے آئے اب اس کو تھوڑا پیچھے چھوڑ دیں اب ہم کو تھوڑا اور اچھے سے محنت کرنی پڑے گی اور باتوں کو یاد رکھنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا بولنے, بولنا سیکھنا پڑے گا اس حدیث کو کون بتائے گا کیا حدیث ہے چاہے عربی ہو چاہے اردو ہو جس کو عربی آتی ہے عربی بتائیے عربی میں کوئی بتائے گا عمل کا ایک عمل کا کئی نیتوں پر ہے پمال کا مدار یا دار و مدار نیتوں پر ہے ہر شخص وہی پائے گا جس کی جس کی اس نے نیت کی ہے جس نے اس کی نیت کی جس کی اس نے نیت کی ہے یعنی جس, جس, جس چیز کی نیت اس نے کی ہے وہ پائے گا تو یہاں تک ہم پچھلے ہفتے میں ایک خلاصہ یا مقدمہ کے طور پر ہم کچھ باتیں دیکھیں تفصیل سے آج ہم اس کو شروع کریں گے اس حدیث کے جتنے بھی پہلو ہیں اور اس میں جتنی ذمنی باتیں اس کو ہم دیکھیں گے یہاں یہ بتائیے کہ ارا یہاں پر جو حدیث میں الفاظ ہیں ان عمل اعمال و تو نیت کے معنی کیا ہے دل کے ارادے کا نام نیت ہے اور ارادہ اور خیال ایک ہی ہے یا فرق ہے دیکھیں ایک ہے خیال یا ایک ہے وسوسا وسوسا خیال ارادہ نظر سب ایک ہیں الگ ہیں کیا ہے سب الگ ہے وس وسا کس کو کہتے ہیں دل میں برے خیال آنے کو کہتے ہیں یا لانے کو کہتے ہیں آنے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کس کی طرف سے آتے ہیں وہ صرف شیطان کی طرف سے نفس کی طرف سے بھی آتے ہیں ہاں کیا وسوسا نفس کی طرف سے آتا ہے یا شیطان کی طرف سے شیطان کی طرف سے آتا ہے نفس کی طرف سے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے آتا خیال آتا خیال آتا, خیال آتا ہے یا وسوسا اور وسوسا تو اس کا مطلب وسوسا نفس کی طرف سے نہیں آتا صحیح ہے تو بولے کچھ تو آنے والا ہے آگے اسی इतना اتنا پکڑ رہے ہیں پیس رہے کا مطلب کچھ تو ہے چکی چل رہی ہاں خیال پر انسان کا خیال پر انسان کا بس نہیں ہے دوسرا مسئلہ ہے ہاں یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وسوسا نف کی طرف سے آتا ہے بات صحیح ہے بالکل خیال پہ آدمی کا بس نہیں ہوتا ہے وسوسا نف کی طرف سے یا کی طرف سے دونوں والے کون ہیں آپ بتا رہے لوگ ہیں یہ لوگ میں نہیں نفس کی طرف سے بھی وسوسہ آتا ہے اور شیطان کی طرف سے بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آزم علیہ السلام کے بارے میں کہا وسا ہی شیتان لف صاف ایک دم شیطان نے آزم علیہ سلاۃ السلام کی طرف وسوسہ ڈالا یہ سورہ قا میں یا اللہ صدور الناس یہ ہم جانتے ہیں سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا ولقد بِهِ نَفْسُهُ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا جی اس کو کیا کیا وسوسے ڈالتا ہے اس کا نفس اس کو کیا کیا وسوسے ڈالتا ہے تو آدمی کا نفس بھی اس کو وسوسہ ڈالتا ہے اس کے ساتھ بات چیت کرتا ہے اس کے ساتھ میں دیکھیے یہ تو ہم جانتے ہیں سب ایک چیز ہوتی جو بغیر ارادے کے ذہن میں آ جاتی ہے لیکن کیا آپ سوچتے نہیں سوچتا بھی تو ہے آدمی خود سے سوچتا ہے نا تو آدمی کے دل میں بہت ساری باتیں ایسی آتی ہیں اور وہ خود بھی اس میں غور و فکر کرتا ہے تو وسوسہ نفس کی طرف سے بھی آتا ہے گناہ کا ارادہ کون کرتا ہے نفس ہم نہیں کرتے نا کون کرتا ہے ہم کرتے ہیں آدمی ارادہ کرتا ہے لیکن ارادے سے پہلے رغبت کون ڈالتا ہے اس کی نفس ڈالتا ہے اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا انسل امار تم بسو انسل امار تم بسو آدمی کا نفس اس کو برے کام کا حکم دیتا ہے یہ کہاں سے آیا نفس ہے یہ بس ہے کان میں اچانک باہر سے طاوت نہیں آتی نا اندر کے اندر چلتا رہتا ہے اب یہی موضوع ہم لیں گے تو بہت لمبا جائے گا اس میں اتنا ساری چیزیں ہیں کہ ایک ایک جز اس میں حدیث کے اگر لیتے ہیں تو بہت تفصیل اس کی ہو سکتی ہے تو ایک ہے خیال خیال کیا ہے کوئی بھی آدمی کے ذہن میں بات ہو اور دوسرا ہے نفس یا شیطان کی طرف سے آنے والا وسوسا اور ایک ہے ارادہ ارادہ کس کو کہتے ہیں نیت کو کہتے ہیں نیت ارادہ ہے ارادے میں کسی عمل کا عزم ہوتا ہے کہ میں ایسا کروں گا لیکن خیال میں ضروری نہیں میں نے پچھلے درس میں بھی بتایا کہ خیال ہے تو کسی چیز کے سلسلے میں رائے بھی ہو سکتی وہ اپنے بارے میں بھی ہو سکتا ہے دوسرے کے بھی بارے میں ہو سکتا ہے میرا خیال ہے بارش ہوگی نہیں ہوگی جو بھی ہے آدمی کے خیال میں کچھ بھی بات ہو سکتی ہے اس کا اس کی ذات سے تعلق ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے اور نظر کیا ہے منت جس کو کہتے ہیں وہ منت اعتبار ہے نظر کیا ہے وہ بھی ارادہ ہے تو ہر ارادے کے بعد پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے مان لیجئے کہ آپ نے ارادہ کیا میں کسی باہر جاؤں گا مسجد سے تو جو آدمی غریب فقیر کوئی محتاج ہوگا تو میں اس کو کچھ دوں گا اب اب باہر گئے پھر سوچا نہیں میرے پاس پیسے کم ہیں اس جمعہ کو نہیں اگلے جمعہ کو دوں گا ابھی مجھ کو چاہیے فلاں کام کے لیے تو کیا آپ گناہ گار ہوں گے یا نہیں کچھ لوگ سوچ رہے ہیں تو نیت اور نظر میں فرق ہوتا ہے نیت سے عمل لازم ہوتا ہے یعنی آپ نے نیت چیز کا مطلب آپ کو عمل کرنا ہی پڑے گا ایسا ہے نہیں مثلا ایک آدمی صدقے کی نیت کرے اور صدقہ نہ کرے تو کیا گناہگار ہے نہیں ایک آدمی تلاوت کی نیت کرے اور تلاوت نہ کرے تو کیا گنہ گار ہے نہیں ایک آدمی پانچ نمازوں کی نیت کرے کل سے پڑھوں گا اور نہ پڑھے تو گنہ گار ہے پچھلے بھاؤ میں یہ بھی چل رہے ہیں اچھے نئے نئے مسلم معلوم پڑھ رہے ہیں جو چیز فرض ہے اس چیز کے بارے میں نیت کرنے یا نہیں کرنے کا مسئلہ نہیں ہے یعنی یہ کہ آپ ارادہ کریں گے چلو دیکھیں گے کریں گے ایسا نہیں ہے آپ کو ارادہ بھی کرنا پڑے گا جس چیز کا عمل فرض ہے اس کا ارادہ کیا ہے وہ بھی فرض ہے جب عمل ہی فرض ہے تو ارادہ بھی کیا ہوا فرض ہوا تو یہاں آپ کو چوائس نہیں ہے پھر نظر میں اور فرض میں کیا فرق ہے تو لازم ہے نظر کا پورا کرنا نہیں ہے نا لازم ہے اور فرض کا پورا کرنا فرض کیا ہے تو نظر پوری کرنا اللہ کا حکم نہیں ہے یعنی لازم کیسا ہوا نظر پورا کرنا اللہ کا حکم ہے اپنا حکم ہے لازم کس کیا نظر کا پورا کرنا اللہ نے یعنی اللہ نے کیا کر دیا اس کو لازم اور فرض کس نے لازم کیا یہ بھی لازم وہ بھی لازم تو پھر کیا ہے پرابلم کیا ہے اور فرض کیا ہے بالکل صحیح ہے دیکھیے اس کو یاد رکھیے نظر بھی فرض ہے ولیو کو اللہ نے کہا اپنی نظروں کو پورا کرو معلوم یہ ہوا کہ نظر کیا ہے پورا کرنا لازم ہے اور فرض بھی پورا کرنا کیا ہے لازم ہے تو دونوں میں فرق آ رہا کہاں پر ہے دونوں میں فرق یہاں آتا ہے کہ فرض اپنی یاد رکھے اس کو فرض اپنی ابتدا ہی سے فرض ہے لیکن نظر ابتدا میں گنجائش ہے لیکن جب کر لیا تو پوری کرنا لازم ہے آپ سے یہ فرض نہیں کہ آپ نظر کریں نظر کرنا فرض ہے نہیں ہے کہ میں پاس ہوا تو میں دو رکت نماز پڑھوں گا میں نظر کرتا ہوں یا میں بیماری سے اچھا ہوا تو میں دس فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا وغیرہ وغیرہ یا اتنا پیسہ میں صدقہ کروں گا یہ کیا ہوا نظر ہوئی وہ کنڈیشنل عام طور سے ہوتی ہے یا ایسا ہوا تو میں ایسا کروں گا ضروری نہیں کنڈیشن ہو کہ میں ضروری اپنے اوپر لازم کرتا ہوں نظر کرتا ہوں کہ میں ایسا کروں گا یہ کیا ہوئی نظر اب پہلے وہ فرض نہیں تھا لیکن جب آپ نے اپنے اوپر اس کو لازم کر لیا تو اب کیا ہو گیا فرض ہو گیا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کرنے کو پسند نہیں کیا کیوں اس لیے کہ کرے گا نظر پوری نہیں کرے گا تو گناگار ہو گا. تو زبردستی اللہ نے جو فرض نہیں کیا ہے وہ اپنے اوپر کیوں فرض کر رہا ہے ہاں اگر کسی نے کیا ہے اپنے اوپر فرض اس کو یعنی نظر کی ہے اور پھر وہ اس کو پورا بھی کرتا ہے تو بہت بڑی بات ہے کہ اس نے ایک عمل مکمل کیا لیکن چونکہ عموماً لوگ نظر کر کے بھول جاتے ہیں اور لا پرواہی کرتے ہیں یا پوری نہیں کرتے ہیں مصیبت سے نکلیں نظر سے بھی نکلیں اللہ ایسا ہوگا تو میں سا کروں گا لیکن نظر سے نکلا باہر مصیبت سے نکلا نظر بھی چھوڑ دیا تو اکثر اس میں گناہ کا موقع ہوتا ہے لہذا اپنے اوپر خامخا کی چیز, کسی چیز کو لازم کرنا مناسب نہیں ہے تو نیت میں اور نظر میں فرق ہوتا ہے کیا نیت سے لازم ہو جاتا ہے نہیں ہاں اگر عمل خود لازم ہے تو نیت کرو یا نہ کرو عمل یعنی آپ نماز کی نیت کریں گے تو نماز لازم ہوئی یا پہلے سے لازم ہو پہلے سے لازم ہے آپ کی نیت کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق پڑے گا نہیں لیکن نظر میں جس وقت ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ میں بیماری سے اچھا ہو گیا تو میں ایک ہزار روپے غریبوں کو صدقہ کروں گا تو اب یہ چیز کیا ہو گئی اب میں نے نظر کر لی اب یہ کنڈیشن ہے دو صورتیں ہیں اے اللہ اگلے جمعہ کو میں یا پلانے دن میں اتنا روپیہ صدقہ کروں گا اب یہ کنڈیشنل ہے نہیں اب یہ بغیر کسی کنڈیشن کے ہے اب یہ نظر جو ہے پوری کرنا جمعہ کے دن یا پلانے دن یا جو بھی وقت ہے اس صفت کے ساتھ ضروری ہے کہ اس وقت پورا کرے لیکن اگر کوئی آدمی ایسا کہتا ہے اللہ میں اگر پاس ہوا تو نہیں تو نہیں تو اب اگر فیل ہو گیا تو نظر تو کیا تھا اس نے لیکن مقیت تھا وہ مشروط تھا وہ شرط پوری ہوئی نہیں تو اب نظر پورا کرنا ضروری ہے تو نیت میں اور خیال میں اور وسوفے میں اور نظر میں سب میں فرق ہوتا ہے نیت کے بارے میں ہم نے کچھ چیزیں دیکھی تھی ان نمل امالیت <بِنِّيَّات> اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اس سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھی کیا کیا باتیں ہیں اس کون بتائے گا نمبر ایک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے یہ سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا باتیں آتی ہیں نمبر ایک اخلاق اور ریا کا فرق نیت سے ہوتا ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں کہاں ہوتی ہیں آدمی کے دل میں ہوتی ہے ریا کاری کا جذبہ اور اخلاق وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے لیکن ٹھیک ہے نیت اکیلی کافی نہیں اس میں اتباع بھی ضروری ہے نیت کے بغیر عمل ادا نہیں ہوتا ہے قبول نہیں ہوتا ہے یا ممکن نہیں ہے آمال, امال مبنی ہیں نیتوں پر مبنی کے معنی کیا ہے کچھ تو معنی ہوگا بھائی مبنی بنا پر سے ہے اس پر ٹکا ہونا اس پر اس کی بنا ہے اس پر بنیاد ہے جیسے دیوار ہے بنیاد ہوتی ہے اس پہ دیوار بنتی ہے اگر بنیاد ہٹا دیں گے تو کیا ہو جائے گا دیوار گر جائے گی تو ان آمال و بنیاد تو نیتوں ہی پر ٹکے ہوتے ہیں امال کی بنیاد تو نیتوں ہی پر ہے امال اپنی نیتوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں یہ سارے معنی اس میں سے نکل سکتے کیونکہ بن یاد ہے نیت سے نیت پے نیت پر مبنی ہے بن یاد اس میں کئی باتیں ہیں جو ہم کو دیکھنا ضروری ہے ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے الاغ عبادت ربی احدا سر الکاہ کی آخری آئسی ہے آیت نمبر 110 اس میں میں عموماً حوالے دیتے جاؤں گا تاکہ آپ اس کو نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ بھی کر سکتے ہیں تاکہ مزید تحقیق آپ اس کی خود کریں کل این ابھی آپ کہیے ان نا بشر مت یہ پہلا نقطہ جو ہم کو دیکھنا ہے کہ عمل کی قبولیت کے اعتبار سے دو شرطیں ہیں پچھلے درس میں کتنی شرطیں دیکھی تھی ہم نے ظاہری ہے بات ہی نہیں تین شرطوں والی کوئی آیت دیکھے تھے کہ ہم ومن اراد الآرت اور مشکورا دی. یہ بھی آیت ہے کہ جو آخرت کی ومن اراد آخر آخرت کا ارادہ کرے اور آخرت کی کوشش کرے بشرط کہ مومن ہو تو ایسے لوگوں کی کوشش قبول کی جائے گی آخرت کا ارادہ کرے اخلاق آخرت کی کوشش کرے اتباع سنت اور وہ مومن ہو صحیح العقیدہ ہو شرک کرنے والے کا عمل برباد تو ایسے لوگوں کی کوشش قبول کی جائے گی یہ پہلی آیت ہے اب دوسری آت ہم دیکھتے ہیں جس میں دو شرطیں عمل کی قبولیت کی بتائی گئی ہیں یہ دو آیتیں آپ کو یاد ہوں تو آپ جمع کر خدبہ دے سکتے ہیں آدھا گھنٹہ بول رہے آپ کو کیا ہے اور آپ ایک ایک ٹکڑا لے کے سمجھا سکتے ہیں آپ مختصر یہاں پہ کھڑے ہو کے تھوڑی دیر کے لیے بول سکتے ہیں جب تک یہ مقرر نہیں آتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھنا چاہیے یا مہمان گھر پہ آئے ایک آدھ پڑھ کے آپ سنا کے اس کو سمجھا سکتے تو ہم کو چھوٹے چھوٹے علمی याद یاد کرنا چاہیے سمجھنا چاہیے اس کو تاکہ کبھی موقع آ جائے رشتہ دیکھنے کے لیے گئے یا کہیں اور چلے گئے آپ بیٹھ کے کچھ بات کر سکتے ہیں آئتلافی مسئلے وہاں تو کل ان نما ان بشرحکم اے نبی آپ کہیے میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں انما ان بشر مت میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں یو ہا میری طرف اس بات کی وحی کی جاتی ہے انما اللہ حکم اللہ کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے فمن کا نیئر جو لکھا تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید لگائے ہوئے ہیں جو امید ہے اس کو کہ میرے رب سے میں ملوں گا وہ مجھ کو اجر دے گا جنت ملے گی اللہ راضی ہوگا جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھے ہوئے ہے پمن کا نیئر جخا اور اس کو کیا کرنا چاہیے فلیا عملا انفا اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرتا رہے یہ پہلی شرط ہے کامیابی کی پلیہ عمل املحہ ولا عبادت رب ہی احدا اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے عمل کی قبولیت یا کامیابی کی کتنی شرطیں ہیں دو دو چیزیں کامیابی کے لیے ضروری ہیں پہلا کیا ہے ظاہری دوسری شرط کیا ہے باطنی فمن پمن کا نیو جس کو اچھے حال میں ملنا ہے اپنے رف سے اور مل کے کامیاب ہونا ہے مل کے بدلہ پانا ہے اچھا اس کو کیا کرنا پڑے گا دو کام کرنے پڑیں گے نمبر ایک فل یامل املنگ فو وہ عمل کرے کیسا عمل کرے جو جی میں آئے وہ کرے فل یامل املنگا وہ نیک عمل کرے نیک عمل کون سا ہے کون بتائے گا کس کے عمل سے معلوم پڑے گا نیک عمل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے معلوم پڑے گا یعنی وہ عمل ایسا کرے جو شریعت کے دائرے میں نیک عمل ہو پہلی شرط ہے دوسری شرط کیا ہے ولاوش رکھ بے عبادت یوربی اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے یہاں کسی چیز کو نہیں کہا جا رہا ہے ہاں معلوم ہوا کہ اشخاص کو بھی لوگ شریک کرتے آئے ہیں صرف بت پرستی کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ کسی ایک کو بھی احد چیزوں کے لیے نہیں آتا ہے احد عموماً اشخاص کے لیے آتا ہے تو کسی شخص کو بھی اپنے رب کی عبادت میں شریک نہ کرے کس چیز میں شریک نہ کرے عبادت اور یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے رب کی عبادت میں شریک کرنا دو طرح سے ہو سکتا ہے ایک یہ کہ اسی کی عبادت کرے سجدہ بت ہی کو کرے یا فلاحے کو کرے یا فلاں کو معبود مان لے ایک تو ایسا ہو سکتا ہے کہ رب کی عبادت میں اس کو شریک کر لیا کہ اس کی ہی عبادت کرنا شروع کر دیا دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کر رہا تو رب کی عبادت ہے لیکن بدلے میں اور رب کے ساتھ اس کو شریک کر رہا ہے کیسا؟ آخرت میں اللہ سے بدلہ لیں گے دنیا میں تعریف اس کی لے لیں گے تو اب بدلہ جو عمل کا ہوتا ہے عمل پر کیا ہوتا ہے اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی طرف سے اس پر انعام بھی ہے تو اس میں اب کیا کر رہا ہے اللہ سے تو لے گا ہی لے گا لیکن یہ بھی چاہتا ہے کہ میری اس نماز پر میرے اس نیک عمل پر مخلوق کے دل میں میرا مقام بنے ہے یہ بھی چیز شرک ہے ایک آدمی کا یہ چاہنا کہ میرے عبادتی عمل سے میری نیکی سے مخلوق کے دل میں میرا مقام بنے یہ شرک کی قسموں میں سے ایک شرک ہے اسی کا نام ریا ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے اور مشکل ہے اس سے کہ بہت سارے لوگ ان کو ریا کا شعور بھی نہیں ہوتا ہے تو یہ بہت خطرناک چیز ہے جس سے بچنا ضروری ہے تو یہ دو باتیں ہم نے دیکھی کہ عمل کی قبولیت کے لیے کیا کر سکے اب ہم ایک ایک کر کے نقطہ لیتے ہیں نیت کے بارے میں پہلا ٹکڑا کیا ہے پہلا ٹکڑا ان نمل امال اعمال <بِنِّياد> کا مدار نیتوں پر ہے پہلی بات پہلا مسئلہ ہم کو سمجھنا ہے کہ نیت کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا کسی بھی عمل کے عبادتی عمل بننے کے لیے ضروری ہے کہ ایک عمل کرنے والا اس کی نیت کرے عمل کرنے والا کیا کرے اس کی نیت کرے وہ غیر شعوری عمل نہ ہو بلکہ سوچا سمجھا عمل ہو اور اسی کا نام کیا ہے نیت مثال کے طور پر ایک آدمی دن بھر بھوکا رہتا ہے اور شام کو کھانا کھاتا ہے روزہ کا سواب ملے گا کیوں نہیں دن بھر بھوکا رہا نہ ہو نیت نہیں ہے تو روزہ صرف بھوکے رہنے کا پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے اس کے ساتھ اگر نیت نہیں ہے تو دن بھر آدمی بھوکا رہے تو بھی سواب ملے گا روزے کا نہیں اب دو آدمی بتا رہا ہوں میں ایک آدمی ہے جو سو گیا سہری گیا اس نے اور سو گیا اور اتنا تھکا ہوا تھا کئی دنوں کا جواب پیسے اوور ٹائم کر کے آیا تھا ایسا سویا اور سحری کر کے کہ سیدھا کب اٹھا ہو گھر والے بھی گئے تھے بیوی بھی میں کے گئی ہے اٹھا سیدھا کب جب افطار کا وقت آیا کیا اس کا روزہ ہے نہیں نا کیوں نہیں ہے شری کر کے بھائی شہری کیوں کی کہتے ہیں کھاؤ میں روزہ نہیں رکھنے والا ہوں شہری کیا یعنی نیت اس کی ہاں ٹھیک ہے مطلب شرط ہے بعض اوقات شہری اس لیے بھی کرتا ہے کہ وہ شہری نہیں ہے بس کھا رہا ہے بعض اوقات گھر کی خواتین ہے سے ہوتی ہیں اور شہری میں شریک ہو جاتی ہیں تاکہ گھر کے بڑے بزرگ کو معلوم نہ پڑے کیا ہو رہا ہے ایسا بھی ہوتا ہے نا وہ اپنے اس معاملے کو چھپانے کے لیے بتاتی نہیں ہے کہ میں شہری نے یہ فری بونس کھانا ہے وہ بتاتی نہیں تو وہ شہری اس کی نیت ہوگی روزے کی نہیں تو نیت اس کی تھی اور وہ جو سو گیا تو نہیں اٹھا اس کا ارادہ تھا اٹھے گا وہ نمازوں کے لیے اٹھے گا سب کچھ تھا اس کا ارادہ لیکن نیند پر اختیار ہے آدمی کا نہیں اور تھکا ہوا تھا اسے موجود ہے جو سویا تو کب اٹھا افطار کے وقت میں کیا اس کا روزہ ہوا دوسرا آدمی ہے جو لیٹ آیا رات میں دو تین چار بجے اور بھوک لگی اس نے کچھ کھایا اور جو سو گیا تو وہ بھی آدمی کب اٹھا افطار کے وقت میں ازانوری مغرب کی یہ بھی بھوکا وہ بھی بھوکا دونوں کو سواب ملے گا کہ نہیں روزے گا کیوں نہیں ملے گا سمجھ میں آئی بات تو یہاں نیت ہے اور یہاں نیت نہیں لیکن بھوکا رہنا دونوں جگہ پایا گیا لیکن بھوک روزہ نہیں بناتی ہے اگرچہ روزہ بھوک بناتا ہے تو روزے میں بھوک ہوتی ہے لیکن ہر بھوک روزہ ہے نہیں ہے. تو یہاں نیت کی وجہ سے اس آدمی کو روزے کا ثواب ملے گا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملم مل یوبئی فلا سیا امام دارا قطنی اور بحقی نے القبر روایت کیا سیل جامع سغیر چھ ہزار پانچ سو چونتیس ابھی صحیح کیا جو شخص طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کر لے اس کا روزہ نہیں کیا حدیث ہے کون بتائے گا پہلے تو جو شخص دوسرا کب طلوع فجر سے پہلے تلوئے فجر کا حساب سورج نکلنے کو بولتے ہیں نا نہیں صبح شادی یعنی طلوع فجر ہے یہاں پر طلوع شمس نہیں ہے تو طلوع فجر سے پہلے جو شخص نماز کی روزے کی ہاں روزے کی نیت نہ کرے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے دو باتیں معلوم ہوئی بغیر نیت کے عمل نہیں اور دو نیت کب ہونا چاہیے عمل سے سمجھ میں آئی بات تو اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی ان عمل اعمال و اعمال کے قبول و رد کا معیار نیت اگرچہ دوسری بھی چیزیں ہیں لیکن ایک چیز کیا ہے کوئی آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف نیت ہے صرف نیت نہیں ہے نیت بھی ایک معیار ہے نیت کے علاوہ بھی ہے اتباع شنا جیسے کوئی آدمی کہے کہ نماز کے لیے وزو ضروری ہے اور وہ آدمی غسل نہ کرے اور وضو کر کے نماز پڑھے تو ہوگا اس کا غسل کرنا باقی ہے کہ حدیث میں کیا ہے لا فلا تلیم اللہ وزو اللہ اس کی نماز نہیں جس کا وزو نہیں تو وزو نماز کے لیے ضروری ہے لہٰذا میں وزو کر کے نماز پڑھتا ہوں تو ہو جائے گی اس کی نماز نہیں ہوگی اس لیے کہ اس کو پہلے تو غسل کرنا ضروری ہے وضو سے کام چلا سکتا ہے نہیں تو ضروری نہیں کہ ایک ہی شرط ہو کسی عمل کے لیے کئی شرطیں ہوتی ہیں یا آدمی باوضو ہے اور بالکل پاک صاف ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے نماز کا وقت نہیں ہوا تو نماز کا وقت نہیں ہوا یہ بھی ضروری ہے کہ نماز کا وقت ہو تو ایک عمل کی قبولیت کے لیے صرف ایک شرط ہوتی ہے یا کئی ایک بھی ہو سکتی ہے اور کئی بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک شرط ہے دو شرط ہے تین شرط ہے ہم کو نہیں معلوم جتنا قرآن و سنت میں آئے گا اتنی شرطیں ہم مان کے چلیں گے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ عمل نیت کے بغیر نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی آدمی دوسرا مسئلہ ایک تو یووا کے آسل نیت کرنا ضروری ہے یہ ہوا عمل کی نیت کرنے کے اعتبار سے دوسرا مسئلہ عمل کی نیت اللہ کے لیے عمل کرنے کی نیت کرنا یہ بھی ضروری ہے یہ بتائیے کہ نیت اور اخلاص میں فرق ہے یا ایک ہی ہے اور نیت اور اخلاص اور اختساب میں فرق ہے یا ایک ہی ہے کون بتائے گا نیت اخلاص اور اختساب کچھ لوگ بولے بتاؤ بتاؤ آپ ہی بتاؤ ہاں نیت تو معلوم پڑا ٹھیک ہے نیت اور احتساب میں فرق کیا ہے احتساب کس کو کہتے ہیں اپنا محاسبھا کرنا اور محاسبھا کس کو کہتے ہیں حساب کرنا یعنی دکان کا حساب کرنا کہ مکان کا کرنا اپنے بارے میں جائزہ لینا اس کو احتساب کہتے ہیں حدیث میں کئی جگہ پر آتا ہے ثواب کی نیت سے عمل کرنے کو احتساب کہتے ہیں ایک آدمی کوئی عمل کر رہا ہے اس پر اللہ کا جو وعدہ ہے اس وعدے کی طلب میں تمنا میں اس کی امید میں عمل کرنے کو کہتے ہیں احتساب یاد رہے گا اللہ نے بہت سارے وعدے کیے ہیں فلا عمل کرو گے یہ ملے گا تو اس وعدے کے سننے کے بعد اس ثواب کی طلب میں عمل کرنے کو کیا کہتے ہیں احتساب احتساب اخلاص کی ایک شاخ ہے اخلاص کس کو کہتے ہیں خالص اللہ کے لیے کوئی عمل کرنا اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے ثواب کے لیے اللہ یہاں مقصود ہے اللہ سے ہم کو چاہیے جی مخلوق سے نہیں چاہیے جی تو اس کو کیا کہتے ہیں اخلاص تو احتساب میں ثواب اور ادر کی طرف ذہن ہوتا ہے اگرچہ وہ بھی کس سے مل رہا ہے اللہ سے تو اس میں اصل بات با, یہ ہے کہ اس کی رغبت میں کرنا یوں ہی رسمی طور پر عمل نہیں کرنا نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے کیوں پڑھ رہے بھائی اب پڑھیں گے تو کیا کریں گے پڑھنا پڑھیں گے نا بھائی ابھی ایسا یہ کیا ہے یہ احتساب ہے تو پڑھ رہا مطلب سب پڑھ رہے ہیں میں بھی پڑھ رہا اگرچہ اس سے فریضہ ادا ہو رہا ہے لیکن یہ احتساب کے ساتھ نہیں اور احتساب کے ساتھ اگر عمل نہیں ہوگا تو عمل میں جان نہیں ہوگی اس میں قوت نہیں ہوگی اس میں لذت نہیں ہوگی اس لیے جب آدمی کسی چیز کے پانے کے لیے کچھ کرتا ہے تو اس عمل میں بھی قوت پیدا ہوتی ہے اس لیے جو بھی نیکی کریں چھوٹی احتساب کے ساتھ کرنا چاہیے پہلے ذہن میں لائیں کہ اس پر کیا وعدہ اللہ کا اچھا یہ وعدہ اس وعدے کی طلب میں آدمی عمل کریں یہ ہوا احتساب اور اخلاص مخلوق نہیں چاہیے ہم کو کسی کی تاریخ نہیں چاہیے ہم کو مقام نہیں چاہیے اس کے پیسے اس کے بدلے میں نماز کے بدلے میں کوئی کہے لے پانچ روپے لے نماز کے بدلے میں پچاس روپے لے پھر پڑھیں گے نہیں دنیا نہیں چاہیے نیکی کے بدلے میں کیا چاہیے اللہ کی رضا چاہیے پھر اللہ خوش ہوگے کچھ دے دنیا میں بھی تو بہت اچھا بھائی اللہ اگر فلاں چیز کے بدلے میں دنیا میں دے تو ہم عمل کریں گے لیں گے اللہ مخلوق سے نہیں تو نیکی کے بدلے صرف اللہ سے چاہنا تو یہ کیا ہے سمجھا تو یہ فرق تھوڑا ہے بہت باریک فرق ہے احتساب میں اور اخلاص میں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اخلاص نہیں ہے ان عمل اعمال اعمال کا قبول و رد نیتوں پر مبنی ہے یعنی اخلاص اگر ہے تو عمل قبول ہے اخلاص اگر نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہے اس بارے میں ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں امام ابو داود اور نس نے ایک روایت نقل کی ہے ابو سنن سنبی داود میں اور نس میں اور یہ حدیث حسن ہے صحیح حدیث نمبر آٹھ ابو اماما الباہلی رضی اللہ تن کہتے ہیں آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے ابو اماما الباہلی رضی اللہ کہتے ہیں جا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فقر آر کا رج اے اللہ کے رسول آپ کی کیا رائے ہے آپ کا کیا کہنا ہے کہ ایک آدمی ہے جو جنگ کرتا ہے غزہ جنگ کرنا غزوہ اسی پر سے کہتے ہیں جنگ کو خصوصا غزوہ عام طور سے کہتے ہیں ایسی جنگ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے اور سریا علماء کہتے ہیں جس میں آپ شریک نہیں تھے اور جو چار سو کے قریب آدمی اس میں ہوتے ہیں اس لشکر کو سریا کہتے ہیں تو ارا رجلن غزہ ایک آدمی جنگ کی جنگ کر رہا ہے اور اس میں اس کی نیت کیا ہے یل تمیسو التمس کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا چاہنا ڈھونڈنا امید رکھنا التمس ہمارا آپ سے خروس التماس ہے بولتے ہیں نا بہت سارے تو التماس کیا ہے التماس کا مطلب چاہنا طلب کرنا تو الاجر ذکر وہ آدمی کیا چاہتا ہے الاجر و ذکر اجر کسے ذکر ذکر کا مطلب نام چرچا خرچہ نہیں چاہتا ہو چرچا بھی چل جائے گا چرچا بھی بہت قیمتی ہے بھائی بات جگہ تو چرچا خرچہ سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے کہ نہیں ہاں اسی لیے آدمی کیسے کرتا ووٹ دیتے ہو غریبوں کو کچھ فوٹو نکالو ذرا چھوڑتا نہیں جب تک کہ فوٹو نہیں نکل رہا غریب لے رہا دے بھائی بھوک لگی ہے لا جلدی فوٹو رک ذرا تھوڑا سا برگر فوٹو جب تک کہ نہیں آئے گا تب تک یہ چیز چھوڑے گا نہیں یہ چرچا ہے ذکر بہت خطرناک چیز ہے بلکہ اللہ رحم فرمائے ایک آدمی یہ تمنا کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرا ذکر ہو یہ بھی رہا ہے میرے بال لوگ مجھ کو یاد کرے میرا نام لے یہ بھی رہا ہے کیونکہ یہ نام مخلوق میں چاہ رہا ہے تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے کہ اپنی نیکیوں پر مخلوق سے نام کی امید رکھنا اللہ حفاظت فرمائے تو یل تمس الجر اور ذکر کہ وہ اجر اور ذکر دونوں چاہتا ہے اللہ سے اجر اور مخلوق سے ذکر مخلوق کیا اس کا تذکرہ ہو کیسا بہادر کیا لڑاؤ اس کا نام نکلی اور مناظروں میں اکثر یہ چیز ہوتی ہے کہ آدمی کے اوپر وہ ذہن پہ غالب ہوتا ہے کہ میرا چرچہ ہونا سیکھ کیا کیسا میں ہے اس لیے مناظر آریا اور دونوں پیدا کرتا ہے اللہ کے آدمی مخلص ہو اور وہ متبع ہو تو اس کو نقصان نہیں ہوتا ہے یلتمس الاجر و ما له اس کے کی لیے کیا ہے یعنی اس کو اللہ کے کیا ملے گا اللہ کیا اس کے کی لیے کیا وعدہ ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اللہ اللہ کچھ کوئی چیز نہیں اس کے لیے کچھ نہیں اس کے لیے اللہ سے اضر چاہ رہا نہ ہو مسئلہ کیا ہے یہاں پر صرف ادر نہیں چاہ رہا ہو صرف اضر چاہیے یہ اخلاص ہے وہ ذکر بھی چاہتا ہے اللہ بھی ملے اور مخلوق بھی ملے ہاں نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں کیا اللہ بھی خوش ہو اور مسجد میں جتنے احباب بیٹھے ہیں وہ بھی اس کی نماز کو دیکھ کر اس کا مقام ان کے دل میں بنے اللہ کے یہاں بھی مقام بنے مخلوق کے دل میں بھی مقام بنے یہ دو جگہ مقام بنانے کی کوشش ہے یہ شرک ہے یہ شرک ہے, یہ شرک ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ شاہ ال کچھ نہیں ہے اس کے مرات تین بار یہ بات ہوئی کیا اس کے لیے کچھ نہیں ہے اس کے لیے تین بار یا آپ نے فرمایا یا دونوں نے کہا تین مرتبہ پھر اس کے یقول الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ شاہ ال تین بار وہ آدمی کہہ رہا ہے کیا اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار کون سا جواب دیا شاہ ال کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ثم قال کے بعد آپ نے کہا انہ لا يَقْبَلُ من العمل الا ما کا نلو خالص اللہ تعالی عمل میں سے صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو اسی کے لیے خالص ہو جس سے اسی کے چہرے کے دیدار کی تمنا کی گئی ہو اللہ وہی عمل کرتا قبول کرتا ہے جو اسی کے لیے خالص کیا گیا ہو تو معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے یعنی اعمال کی قبولیت کا مدار آدمی کے اخلاص پر ہے اخلاص ہے تو عمل قبول ہے اخلاص نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہے یہ دوسرا مسئلہ ہم کو اس سے معلوم ہوا پہلا مسئلہ کیا معلوم پڑھا دیکھیں اس کو یاد رکھیں بح نیت کے عمل نہیں وہ ایسی عادت بن گیا عمل نہیں بناو نیکی نہیں بناو امور کے لیے نیت ضروری تابی امور کے لیے نیت ضروری کسی عمل کے عبادت بننے کے لیے اس کا اس کے ساتھ نیت ہونا ضروری ہے دو عمل کی قبولیت کے لیے اس نیت میں اخلاص ضروری ہے دیکھیں نیت کیا نیت اور اخلاص ایک ہے یا الگ ہے نیت اور اخلاص الگ الگ ہے کیا مطلب ہے دونوں میں فرق کیا ہے نیت کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہاں نیت اللہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے غیر اللہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے کسی کے لیے بھی کسی کو بھی خوش کرنے کے لیے عمل کر رہا ہے. دل کا ارادہ لیکن اخلاص اللہ کی ہے تو اخلاص والا ہی عمل قبول ہوگا یہ دوسری بات ہم نے معلوم کی نمبر تین یہاں ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا بھائی نہیں قبول تو نہیں قبول دوسری بار عمل کریں گے گناہ تو نہیں ہے نا کیا گناہ بھی ہے شرک شرک ہے وہ آئیے دیکھتے ہیں اس کی سزا کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قیامت علیہ رجشیدہ فی فیار رفا فار قیامت کے دن سب سے پہلے فیصلہ ہوگا تو ایک آدمی تو وہ ہوگا جو شہید ہوا استشیدہ لوگ اس کو شہید کہتے تھے لوگ مانتے تھے کہ بھائی شہید ہیں استوشیدہ فوت یا بھی اللہ کے ہاں اس کو لایا جائے گا فیر رفا ہو اللہ کے پاس جب لایا جائے گا تو اللہ تعالی اس سے اپنی نعمتیں گنوائے گا میں نے پر یہ احسان کیا اسلام دیا ایمان دیا دین پر چلنے کی توفیق دی مال دیا جسم دیا صحت دی کئی نعمت اللہ گنائے گا اللہ تو جانتا ہے ارفا ہوں پا وہ کہے گا ہاں اللہ تو نے مجھ پر اتنی ساری نعمتیں کی وہ پہچانے گا ان کو قبول کرے گا کالا فہما امل تفیح اللہ تعالی اس سے پوچھے گا ان نعمتوں میں تو نے کیا عمل کیا یعنی یہ ساری نعمتیں نے پائی تو نعمت دیکھیے یہاں اصول کیا سامنے آ رہا ہے اور نقطہ یاد رکھیے نعمت پانے کے بعد ہر نعمت کا مطالبہ کوئی عمل ہے اللہ تعالی سے پوچھے گئے نعمتیں لیا نا نے ہاں لیا ان نعمتوں کے پانے کے بعد کیا عمل کیا مطلب نعمت عمل کا تقاضا کرتی ہے آدمی نعمتیں لیتا خا دم ہاں پزل رب بھی یہ میرے رب کا فضل ہے بس نعمت مال جسم علم جتنی بھی نعمتیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں ہر ہر نعمت کسی عمل کا تقاضا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا یہ ساری نعمتیں میری تو نے لیا کیا عمل کیا پما عمل تفیہ ان نعمتوں میں تُ نے کیا عمل کیا کالا کاتل استوش تلا میں نے جنگ کی قتال کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا شہید ہو گیا کالا کا اللہ تعالیٰ اسے کہے گا چھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے قدبتا. ولا کن کاتل تھا کال جری تو اس لیے لڑا کہ لوگ تجھ کو بہادر کہیں تو بہادر اور جرت والا کہلانے کے لیے لڑا ہے ولاقہ کا تو نے جس کام کے لیے جس مطلب سے یہ عمل کیا ہو گیا وہ تو نے اس لیے لڑا کہ لوگ تجھ کو بہادر کہیں لوگوں نے تجھ کو کہا بہادر تیری نیت کے مطابق بدلہ مل گیا جس مقصد سے کیا تھا مقصد حاصل ہو گیا فقد قیلا کہا چکا تھا لوگوں نے تیرا نام بول لیا بہادر بہادر شہید شہید ہو گیا تیرا ختم جس کام کے لیے تھی نیکی کی تھی وہ کام ہو گیا تم او میرا بھی ہی پسو ہی اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو جہان میں ڈالا جائے گا دوسرا آدمی آئے گا ورا جلن ٹا علم وا وقار القرآن اور دوسرا آدمی ہے جس نے علم سیکھا ٹا علما ہو اور دوسروں کو بھی سکھایا و قر القرآن اور قرآن بھی پڑھا فعت یہ ابھی پیار پہ اس کو لایا جائے گا اور اللہ تع اپنی نعمتیں اس گنوائے گا اور وہ ان نعمتوں کو پہچانے گا کالا پما امل تفیحہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا عمل کیا تو ان نعمتوں کے پانے کے بعد تھی کیا عمل کیا کالم صلیم و کرفی کل قرآن وہ کہے گا اللہ میں نے علم سیکھا اس کو سکھایا اور کر توفیقل قرآن اور تیری خاطر میں نے قرآن پڑھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کدب کا تو جھوٹ بولتا ہے یہ جھوٹ ہے تعلمت العلم لیقال عالم لیکن تو نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ تو،, تو عالم کہلائے لوگ تیرے علم کی داد دیں تجھ کو علم کا لقب چاہیے تھا اس لیے تو نے علم حاصل کیا ولاکن کا تلم تل علم عالم تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھ کو لوگ قاری کہیں بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے فَقَدْ تو کہلا جا چکا ہے جس چیز کے لیے نے عمل کیا وہ چیز تجھ کو مل گئی سم ماں او میرا پسولہ وجہ یہاں تک کہ اللہ تعالی حکم دے گا تو منہ کے بل گسیٹ کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا عالم ہے وہ سیکھنے والا سکھانے والا علم والا قرآن والا لیکن اس, کی اس کا عمل ہے اس کے پاس عمل ہے اللہ نے کہا کہا نے نہیں سکھایا تو سیکھا تو نہیں پڑھا ایسا ہے نے سیکھا ت نے سکھایا ت نے پڑھا لیکن نیت کیا تھی لوکال عالم عالم کہ قاری نے نام شہرت کے لیے ایسا کیا لوگوں کی تعریف کے لیے ایسا کیا اللہ حکم دے گا اس کو جانوں میں بھیگ دیا جائے گا ورا جلن الْمَالِ كُلِّهِ تیسرا آدمی ہوگا جس کو اللہ تعالی نے دنیا میں بہت وسعت دے رکھی تھی بات مان دیا تھا وہ آتا ہوں پہ اور ہر قسم کا مال اللہ نے اس کو عطا کیا تھا فَأُتِيَ بِهِ اس کو اللہ کے پاس لایا جائے گا فَعرَفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا اللہ اپنی ایک ایک نعمت اس پر گنوائے گا اور وہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراض کرے گا مانے گا اللہ تھی مجھ فما اللہ اس سے پوچھے گا تو نے کیا عمل کیا نعمتوں میں کیا قدا کیا اس نعمت کا پالما ترقبی تو ہب ان یون فقفی اللہ ان فقیحا الگ ہے الہ تری پسند کا کوئی ایسا میدان نہیں کہ جس میں خرچ کرنا تجھ کو پسند ہو اور میں نے اس میں خرچ نہ کیا ہو ہر میدان میں میں نے خرچ کیا غریب فقیر مدرسے مسجدیں اور نہ جانے کیا کیا ہر وہ راستہ ہر وہ چیز ہر وہ میدان جس میں خرچ کرنا تجھ کو پسند ہے میں نے ہر میدان میں خرچ کیا سات طرف ہر ہر چیز میں میں نے مال لٹایا اللہ بھی حالت ہے کالا اللہ تعالیٰ اسے کہے گا جھوٹ بولتا ہے تو, تو جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کا فعال ہوا لیکن تو نے اس لیے ایسا کیا تھا کہ تیرے بارے میں لوگ کہیں کہ تو بڑا سخی ہے بہت سخیح جواب ہے جواب ہے اس کو لوگوں نے سخی کہا اور تو کہا جا چکا تم ماں او میرا بی پینار جی اللہ تعالی حکم دے گا تو اس کو منہ کے بل گشیر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا امام مسلم نے کتاب المارہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پانچ پر اس حدیث میں کتنے لوگ ہیں کون کون ہے اس میں تین لوگ ہیں کون شہید عالم اور دیکھیے نعمتیں ایک نعمت ہے آدمی کے پاس علم کی ہے ایک نعمت ہے آدمی کے پاس جسم کی ہے اور ایک نعمت ہے آدمی کے پاس مال کی ایک باطنی اعتبار سے اس کے پاس ہے علم جس کے ساتھ اس کی زبان جڑی ہوئی ہوتی ہے اس کا دل جڑا ہوتا ہے اور دوسری نعمت ہے آدمی کا بدن جس کے ذریعے سے وہ کچھ کام کرتا ہے دین کے لیے لڑ رہا ہے وہ دوڑ دھوپ کر رہا ہے اور تیسری نعمت ہے ملکیت مال ان تینوں نعمتوں کو خرچ کر رہا ہے آدمی خیر میں اچھر میں جو آدمی شہید ہو رہا ہے یا قتل ہو رہا ہے وہ کس کام میں دین کے لیے لڑ رہا ہے میدان صحیح ہے لیکن دل صحیح نہیں ہے علم کے میدان میں آدمی ہے سیکھ رہا ہے سکھا رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے عمل صحیح ہے غلط ہے عمل صحیح ہے لیکن آدمی کی نیت صحیح نہیں ہے ایک آدمی ثقافت کے میدان میں خرچ کرنے کے میدان میں جہاں نیکیوں کا میدان ہے وہاں خرچ کر رہا ہے عمل صحیح ہے کوئی گناہ کے کام میں خرچ ہو کر رہا ہے نہیں نیکیوں میں خرچ کر رہا ہے لیکن خرچ کا میدان صحیح ہے لیکن دل صحیح نہیں تو معلوم یہ ہوا ان عمل امال عمل اگرچہ نیکی والا ہے لیکن نیکی والا عمل بھی اگر اس میں آدمی کی نیت نیکی والی نہیں ہے اور اس کی نیت اللہ کی نہیں ہے تو ایسا عمل خود نیکی ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نظریے قبول ہے بھائی نماز تو قبول کرنا چاہیے نا علم کی کوششیں قرآن کی قرت قبول نہیں کرنا چاہیے قرآن کی قیرت کوئی غلط کام ہے قرآن کی قیرت بھی مقبول نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے ایک آدمی اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے مقبول نہیں اس لیے کہ نیت اچھی نہیں ہے تو معلوم ہی ہوا کہ نیکی بھی مردود ہو جاتی ہے اگر آدمی کی نیت مردود ہو اس لیے حدیث میں کیا ہے ان نمل بن یاد عمل کا مدار نیتوں پر ہے صرف عمل نہیں دیکھا جائے گا عمل کے ساتھ جڑی ہوئی نیت بھی دیکھی جائے گی اتنا بڑا عمل کہ آدمی اپنی جان دے دے اس سے زیادہ کیا دے سکتا ہے بھائی آدمی ایک آدمی علم دے رہا ہے ایک آدمی مال دے رہا ہے یہ جان دے رہا نا اپنی وہ جان بھی دے دے تب بھی اللہ کے نزدیک مقبول نہیں کس کے لیے ہونا چاہیے اس لیے دعوت کے میدان میں ہمارے لیے بہت ضروری کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں ایک جملہ بھی اگر ہم بولیں کسی کو دین کی بات کا اللہ کی رضا کی نیت کی بغیر نہیں بولیں یہ مشکل ہے لیکن عادت ہونے کے بعد آسان ہے اسی لیے موسا علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے جب بھیجا کہ کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتوقو کبھی آیا تھی تو اے موسا اور تیرا بھائی اے موسا تم دونوں موسا و ہارون علیہ السلام تم دونوں جاؤ پھر کے پاس میری نشانیوں کو لے کے جاؤ علم کو لے کر جاؤ آیات کو لے کر جاؤ والا تنیا پی دکری اور میری یاد میں غفلت مت برتنا میری یاد میں کوتا ہی مت کر مجھ کو بھولنا نہیں اور دائی باغ اوقات اللہ کو دوران دعوت بھول جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ریا آتی ہے یہی وجہ ہے کہ جلد بازی آتی ہے یہی وجہ ہے کہ غصہ آتا ہے یہی وجہ ہے کہ آدمی کو بے صبری آتی ہے اگر آدمی دوران دعوت اپنے دل کو اللہ کی طرف رکھے اور اللہ کے لیے بات کرے تو ماننے والا مانے نہیں مانے اس کے دل میں بات یہ ہوگی کہ ہدایت دینے والا اللہ ہے اللہ تعالیٰ سن رہا ہے میری بات کو یہ مانے نہ مانے مجھ کو میرا حاضر ملنے والا ہے دل میں سکون پیدا ہوگا کب جب دوران دعوت دوران گفتگو اللہ کی طرف آدمی کا گہن رہے یہ بہت ضروری ہے دعوت میں اسی لیے مسا علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا وہ اللہ تنیا پھر دکھری جاؤ فرآن کے پاس میری نشانیاں لے کے جاؤ دلائل اس کے سامنے پیش کرو لیکن مجھ کو یاد کرتے ہیں میری یاد میں غفلت برتنا نہیں تو دعوت کے ساتھ میں اللہ کی یاد بہت ضروری ہے اخلاص اسی سے پیدا ہوتا ہے اخلاص ورنہ آدمی کو شیطانوں چک لے جاتا ہے دعوت کا میدان اگر غلبے والا ہے تو پھر بہت ریاکاری کا دروازہ آدمی کے لیے کھلتا ہے آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل کو صاف کرتا رہے بہرحال تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اعمال کا دار نیتوں پر ہے نیکمل بھی سزا کا سبب بن سکتا ہے دیکھیے ہے hmm. کہ نہیں نیکمل کر کے کہاں گیا کس hmm. وجہ سے نیک امل کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے امل hmm. نیک نیت بری انجام برا امل نیک نیت بری انجام برا اس کو یاد رکھتے امال کا دار مدار اب یہاں پہ کس پہ مدار ہونا چاہیے تھا انجام کا عمل اچھا ہے نا بھائی جنت میں جانا چاہیے نہیں عمل اچھا ہے لیکن نیت اچھی نہیں ہے تو عمل کا حکم کیا لگا سزا کے لیے عمل کر کے بھی سزا ملی اللہ کے ہاں پہ لہٰذا اپنی نیتوں کو خالص کرنا چاہیے نیت خالص کرنا بہت ضروری ہے یہ بھی نہیں کہ آدمی ڈر کے پھر عمل ہی چھوڑ دے نیت مجھ سے ہوتی نہیں تو میں عمل بھی نہیں کروں گا یہ بزدلی ہے اور یہ جہاز ہے آدمی کو اپنی استطاعت کے مطابق نیت خالص کرنے کی کوشش کرنا چاہیے ریا کا خیال آنا ریا نہیں ہے اس لیے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ خیال الگ ہے نیت الگ ہے کبھی ریا کا خیال آتا ہے دیکھ لوگ دیکھ رہے تجھ کو نماز پڑھ رہا ہے اب لوگ دیکھ رہے دل میں خیال آیا زراچی پارک کیا ایریا ہے یہ ایریا کا خیال ہے ریا کا خیال نہیں ہے اس پر گناہ ہے خیال پر گناہ ہے خیال پر گناہ نہیں ہے تو آدمی اگر اس پر راضی نہیں ہے اس خیال پر تو وہ گناہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور آگے بڑھتے ہیں اب ایک اور مسئلہ اس میں آئے گا کہ ان نمل امال اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اعمال کا مدار نیتوں پر ہے عبادات میں عبادات کے مراتب کا فرق نیت سے ہوتا ہے جملہ کیا ہے عبادات میں مراتب کا فرق کس سے ہوتا ہے کیا مطلب آمال کچھ کوئی فرض ہے کوئی نفل ہے تو وہ فرض شمار ہوگا یا نفل ہوگا یہ کہہ اگر دونوں کی صورت بھی ایک ہے تو فرق کیسے ہوگا اس کی ایک مثال دیکھیے اور اس سے زندن مسلے بھی نکلیں گے اس سے میں ایسی مثالیں لاؤں گا جاوید عبداللہ رضی اللہ عالم فرماتے ہیں اور یہ حفیظ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے لیکن میں دار قطنی کے الفاظ ذکر کر رہا ہوں جس میں اور وضاحت ہے اور یہی روایت امام اختہاوی نے شرف معانی الاثار میں بھی ذکر کی ہے کہتے ہیں جابر بن عبداللہ صحابی ہیں کہتے ہیں كان اللہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے تھے تم میں پھر اپنی قوم میں واپس لوٹتے اور ان کو نماز پڑھاتے کون سی لہو تطوع لہ فری ویا لہو, لہو تطوع تطوع کس کو کہتے ہیں نقل کو کہتے ہیں تطوع کے معنی عربی زبان میں جو آدمی اپنی طرف سے کرے فمن تطوع جو آدمی نیکی کرے خود سے ہو کر تو اپنی طرف سے کرنا اس کو کیا کہتے ہیں تتو نواب کو کیا کہتے ہیں تتو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی جب فرض میں کمی نکلے گی کسی بندے کی تو اللہ تعالیٰ پرشن سے کہے گا دیکھو میرے بندے کے کچھ تتو ہیں کیا تتو کا کیا مطلب آپ کوئی بولیں گے یہ کب پہلی بار ہی سن رہے ہم لوگ تو ہر چیز پہلی بار ہوتی ہے تو یہ کیا ہے تتو کے معنی ہے غیر فرق. غیر فرض اس کے لیے کئی الفاظ ہیں نفل سنا مستحب مندوب اور ایسے کئی الفاظ اس کے لیے آتے ہیں تو یہ تطوع لفظ یہاں پر ہے اس کا مطلب کیا ہے غیر فرض ہی الح تتو فریضہ اور ان کے لیے کیا ہوتی تھی وہ نماز اب پورا مسئلہ سمجھیے شاع کون ہے معد نے جبل کیا کرتے تھے وہ عشا <سلام> کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ <سلام> پڑھتے تھے پھر کہاں جاتے تھے <سلام> اپنے قبیلے میں اور کیا کرتے تھے <سلام> ان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے نا پڑھاتے <سلام> تھے کیا اچھا کیا لفظ ہے اس میں یوسلی بہن عربی زبان صلی بھی اس لیے آتا ہے کہ ان کو نماز پڑھاتے تھے مسلم کی اور بخاری کی ایک روایت اور ہو جاتا نہیں پڑھتے تھے پڑھاتے نہیں تھے اگر کسی کو ایسا ڈوبنے لگے یہاں پہ تو آپ اس کو بتائیے کہ پھر ایک آدمی آیا اور یہ نماز پڑھا رہے تھے اور وہ اونٹ باندھنے لگا تو انہوں نے بقرا شروع کر دی اور وہ بہت تھکے آیا اور ایک روایت میں مسلم کی ہے آ کے شریک ہوا اور انہوں نے کیا سورت پڑھنا شروع کی عشاء کی نماز میں انشا کی نماز ہے وہ عرب کا ارب میں ریگستان میں تھکے ہوئے لوگ رہتے گرمی سے بے حال اور کیا نماز شروع کی اس میں کون سی سورت سب سے چھوٹی سورت ہے نا سور بقرہ اب اس آدمی نے پڑھا پڑھا پڑھا اس کو عشاء ایسا لگ چاہیے اس آدمی نے جماعت سے وہ الگ ہوا جماعت سے الگ ہو گیا اور اپنی انفرادی نماز مکمل کی اور چلا گیا لوگوں نے ان کو بتایا وہ گیا ہو انہیں وہ منافق دکھتا ہو نماز پڑھانے تو مسلمان رہے گا وہ سوچیے جو پڑھ کے جا رہا ہے نے اس کے بارے میں ایسا ہے جو گھر پہ ہی بیٹھا پڑھتا ہی نہیں کبھی نماز جمعہ جمعہ آتا اس کا کیا حال ہوگا انہیں کہا منافق ہے اس کو پہنچی خبر منافق بول رہے ہیں. ایزا ٹھیک ہے جاتا میں اب کدھر اللہ کے نبی صلی اللہ سم کے پاس اللہ کے رسول ہم تھکے ہارے آتے ہیں رات میں اتنی حالت ہماری خراب ہوتی ہے یہ بقرا پڑھتے ہم کو بڑھاتے کیسا ہماری حالت ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں آیا اور آپ نے ان کو بلا کے کہا تھا احمد احمد لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے تو یعنی لوگوں کے دین کو خطرے میں ڈالتا ہے یعنی تیری وجہ سے ان کو ناپسندیدگی کس سے ہوگی نماز. نماز سے ہوگی نماز تو اچھی لیکن یہ پڑھانا غلط تو دن میں کیا ہو جائے گا نماز سے آدمی دور ہوگا نا ہم لوگوں کے لیے بھی آج سوچنا چاہیے قرآن حدیث اچھا ہے پیش ہم کیسا کر رہے اس کو غلط طریقے سے تو لوگ دور کس سے ہوں گے ہم بہت سارے لوگوں کے لیے فتنا بنتے ہیں اپنا فتنا بنتا ہے تو فتنا پیدا کرتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چھوٹی آپ نے گنائی, پوری یا وغرہ وغرہ گنائی یہ سورتیں نہیں پڑھ سکتا تو آپ نے ان کو ڈانٹا تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے نماز پڑھاتا کون تھا تو وہ مسئلہ بھی کلیئر ہے اب اس روایت میں الفاظ کیا ہیں کون سی نماز پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شاید اور آ کے اپنے قبیلے میں کون سی نماز پڑھاتے تھے دو دو نماز ایشا جی پڑھ سکتے نا جتنی چاہے اپنی پڑھو پچاس ہے نا پچاس ہونے تک پڑھ سکتے پچاس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے ایسا ہے کم سے کم دس تو پڑھ سکتے نا دس دس دس پچاس ایک نماز ایک دن میں دو بار پڑھنا جائز hmm. نہیں یہ تو ہو جائے گا ایک آدمی کا ہے کہ عشا پڑھا بھی ٹھیک ہے پھر واپس پڑھ رہا کیا پڑھ رہا <coughs> واپس سے عشا میرا دل بول رہا اور عشاء پڑھوں میں. پڑھ سکتا عشا جائز ہے کیا نہیں ہے اگر یہ نیکی ہوتا تو سب سے پہلے کون کرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دن میں ممانف کی حدیث بھی اس میں ایک دن میں دو نمازیں پڑھ سکتے ہیں یعنی ایک ہی نماز کو دو بار پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اب یہاں مسئلہ تھوڑا سا چھڑا اب یہ لمبا جائے گا ایک مسئلہ یہاں پر چھڑا کہ کیا امام اور مقتدی کی نیت کا فرق ہو سکتا ہے کرنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے یہ کر رہے نا کیا ضرورت ہے खाने के लिए کر رہے ہیں ایسا کیا سکھانے کے کی لیے کر رہے ہیں ایسا کرو تو مطلب کر سکتے تھے یعنی وہ الگ مسئلہ ہے یہاں یہ کیوں کرتے تھے ایسا حیرت معاذ نے جبل دیکھیے لوگوں میں نماز کون پڑھائے گا جو سائن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن معاذ میں جبل علماء کی ایک جماعت کے سردار ہوں گے بہت بڑے تابعی ہیں اچھا ڈانٹ رہے بھی ان کو بڑا آدمی بھی کبھی کوئی ایسی بات اس سے ہو سکتی ہے لیکن اس کا مقام اس سے گھٹتا ہے اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے ہمارے بعض وقت قید آئے کوئی عالی میں اس کی کوئی بات دے دی اس کی باقی, باقی ساری باتیں بھی تو دیکھو بھائی ایک آدھ بات اس سے کچھ ایسی ہو جائے تو اس کو نظر انداز کرنا چاہیے اب یہاں صحابی ہیں اب وہ انہوں نے نماز دیکھی پڑھائی لمبی نماز پڑھائی کوئی غلط بات ہے نہیں لیکن مقتدی کے لیے نقصان ہے تکلیف ہے کتنا ہے آپ نے اس کو پسند نہیں کیا ان کو ڈانٹا تو اب یہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے تھے پھر اپنی قوم میں جاتے تھے اور ان کو نماز پڑھاتے تھے اور راوی کہتے ہیں والن فریبہ ان کے لیے تو یہ نماز نفل تھی اور ان کے لیے کیا تھی تو پیچھے والے کیا پڑھ رہے ہیں اور پڑھانے والا کیا پڑھ رہا ہے تو امام اور مختبی ان دونوں کی نیتوں میں کیا فرق ہے ایک کی فرض کی ہے اور ایک کی تو ایسا چلتا ہے تو کس کو کس کا خواب ملے گا فرض کا کس کو ملے گا اور نفل کا کس کو ملے گا جس کی نیت تو معاید بھی چار پڑھ رہے ہیں اور پبلک بھی چار پڑھ رہی ہے امام بھی چار پڑھ رہا ہے مختبی بھی چار پڑھ پڑ رہے ہیں کون کون سی پڑ رہا ہے کیسے معلوم پڑے گا کس کی اپنی اپنی <تصفح> تو امام کی نیت کیا ہے نفل کی اور مقتدی کی نیت کیا ہے تو جس کی جو نیت ہے اس کو اس کا ثواب ملے گا تو یہ فرق کیسا ہوا شکل سے یا نیت سے ان نمل اعمال ان کی کیا ادا ہوئی اور ان کی کیا ادا ہوئی ان کی نفل ہوئی اور ان کی فرض ہوئی تو اس اعتبار سے عمل کی ظاہری شکل ایک ہونے کے باوجود بھی اس عمل میں فرق واقع ہوتا ہے کس بنیاد پر مثال کے طور پر اب حنفی حضرات بولتے ہیں وہ ایسا نہیں ہو سکتا نیت کا فرق کیونکہ امام اور مختبی ہر اعتبار سے دونوں ایک ہونا چاہیے اور ایسا صحیح نہیں ہے کہ امام کی نیت کچھ ہے مقتدی کی کچھ ہے حنفیوں کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے کوئی آدمی کہہ سکتا پھر حدیث کو کیا کریں گے حدیث جب صحیح ہے تو پھر تعوین کریں گے انکار نہیں کر سکتے تو انکار کا چھوٹا بھائی کون ہے اب کیا کریں گے وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نفل پڑھتے تھے اور یہاں آ کے قوم کو کیا پڑھاتے تھے فرق پھر بھی مسئلہ ثابت ہوا مسئلہ تو پھر بھی ثابت ہوا نا کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی پڑھ رہے ہیں اور یہ کون سی پڑھ رہے ہیں پیچھے وہی ہوا نا پھر تو امام اور مختی کی نیت کا فرق یہاں بھی ہوا لیکن یہاں الفاظ روایت کی کیا کے کیا ہیں کہ کا نا سلی ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کیا پڑھتے تھے تو جو روایت کے الفاظ ہیں آپ اس کو پکڑ کے چلیے اپنے دل کی باتیں تھے کہ تم وہاں پہ نہیں تھے نا تو پھر تم کو کیسے معلوم کیا پڑھتے تھے جو وہاں تھا وہ بتا رہا ہے کہ کیا پڑھ کے آتے تھے تو اس کی بات دیکھیے یہ مصیبت ہے کہ ایک آدمی جب اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ چودہ سو سال پہلے کی نیتیں اب جاننے لگ جاتا ہے الفاظ رواج کے وہ عشاء پڑتے تھے ارے بابا ایشا پڑھتے تھے بلکہ اگر کوئی کہ نہیں وہ عشاء نہیں پڑھتے تھے بھائی وہ نفل پڑھتے تھے ہم کہیں گے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفل پڑھتے تھے بولے کہ وہ کا ہے ابھی میں بولے کہ یہ کا ہے اب میں ان کا نفل ہونا ذکر نہیں ہے تو پھر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو نفل بتایا کہیں عشا کا لفظ ہے نا تو پھر ٹھیک ہے نا وہ بھی تو عشاء پڑھ رہے ہیں نا اس میں کہیں فرق ہے کیا کہ ان کی نیت ایسی ہوتی تھی ان کی نیت ایسی تھی جہاں پر فرق نہیں ہے دیکھیں دو نمازیں یہاں پر ہو رہی ہیں سمجھیے اس کو ایک نماز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والی ہے اور ایک نماز قبیلے والی ہے ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑی ہوئی نماز میں امام مقتدی کا فرق تو نہیں ہے ذکر آ رہا ہے وہاں پہ یا ایسا پڑھتے تھے وہ ویسا پڑھتے تھے نہیں لیکن مختدی کے ساتھ جو نماز پڑھی جا رہی ہے اس میں فرق بتایا جا رہا ہے اب اس کو چھوڑ کے یہاں بتا رہے ہیں کہ نہیں دونوں فرق پڑھتے تھے جہاں فرق آ رہا ہے اور جہاں فرق کا ذکر ہی نہیں ہے وہاں کیا کر رہے ہیں فرق کر رہے ہیں عجیب بات ہے تو ہمارے ہاں پر امام اور مختدی کی نیتوں کا فرق ہو تو بھی مسئلہ نہیں ہے وہ کہیں گے کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے جس پر آپ بھی عمل کر سکتے ہیں ہم حضرات بھی اس پر عمل کرتے ہیں کیسا امام مسافر ہے اور مقتدی مقیم ہے اب امام صاحب کتنی پڑھیں گے قدر کریں گے یا پوری پڑھیں گے قدر کریں گے قصر کا مطلب مغرب کی کتنی دیر لگت لوگ کہتے ہیں آدھی پڑھنے کو قصر کہتے ہیں لیکن وہ فضا اور مغرب میں سوچتے ہیں یہ کیا ہے قصر یعنی کم کرنا یعنی چار کو دو پڑھنے کو قصر کہتے ہیں بس اتنا یاد رکھیے آپ چار کو دو پڑھنے کو یہ آخری بات ہے باقی نمازوں میں قصر ہوتا ہے نہیں چار فرض کو دو پڑھنا اس کو کیا کہتے ہیں قصر تو اب فجر کا مسئلہ بھی نہیں ہے اور مغرب کیونکہ پہلے سے پہلی کنڈیشن ہی غائب ہوگی اس چار کو دو پڑنا تو چار ہی میں تو پھر دو پڑھنے کا سوال نہیں ہے تو اب امام پڑھے گا دو اور اس کے بعد سلام پھیر دے گا مقتدی کیا کرے امام کے پیچھے نا تابے نا اس کے سلام پھیرے گا اس کے ساتھ نہیں کیونکہ اس کی نیت اتمام کی ہے اور اس کی نیت قصر کی ہے اس نے اپنی نیت کے حساب سے پڑھ لیا لیکن یہ چونکہ مقیم ہے اس پر قصر نہیں بلکہ اس پر اتمام مکمل پڑھنا تمام پڑھنا پڑ اب امام کے سلام کے بعد یہ سلام پھیرے گا امام کے تابع ہونا چاہیے نا سلام پھیرنا چاہیے نا اس کے ساتھ میں نہیں اس کی پوری کہاں ہوئی تو اس کی پوری نہیں ہوئی تو امام کے تابے ابھی ہے نہیں ہے اب یہ کیا کرے گا کھڑا ہوگا اور بچی بھی اپنی دو رکعتیں پوری کرے گا تو ایک آدمی امام کے پیچھے ہے اور وہ مقیم ہے تو وہ کسر نہیں کر سکتا اس کی نیت اتمام کی اور امام کی قصر کی ہے تو یہ تو فرق خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا فتح مکہ کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے وہاں لوگوں کو نماز پڑھائی اور آپ نے سلام پھیر کے کہا دو رکت کے بعد آپ نے کہا عطم و صلاح تکم سفر اپنی نماز پوری کرو اس لیے کہ ہم مسافر ہیں ہم کیا ہیں مسافر ہیں تم اپنی نماز پوری کرو یعنی آپ کی نماز ہو گئی ان کی ہو گئی نہیں تو اس طرح سے نیت میں فرق سے امال میں بھی فرق واقع ہوتا ہے تو اس ابھی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے بعض ہو گئے ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہوا ایسا کرتے تھے تجھ کو کیسا معلوم کے معلوم نہیں اس کو معلوم کیسے پڑا کہ معلوم نہیں ہے یہ بتانا پڑے گا معلوم نہیں ہے ہو سکتا معلوم نہیں ہو ہم کہتے ہیں اس کا صاف جواب کیا ہے ہو سکتا ہے معلوم ہو مسلم کی روایت میں ہے کہ وہ صحابی آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول ابن جبل آپ کے یہاں سے نماز پڑھ کے آتے ہیں اور ہمارے یہاں پڑھاتے ہیں اور پھر یہ ایسی لمبی نماز پڑھاتے ہیں تو اس آدمی نے تذکرہ کیا اس بات کا کہ یہ آ کے ہم کو نماز پڑھاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا صحیح مسلم روایت موجود ہے کہ اس نے آ کے ایسی پوری تفصیل بیان کی کہ یہاں سے آ کے وہاں پڑھاتے ہیں ہم کو تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اور اللہ کے نبی کو اگر معلوم نہیں ہے اللہ کو معلوم کہ نہیں اور یہ غلط کام مدینہ میں ہو رہا صحابی جا کے نماز پڑھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا رہا ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جو منکر واقع ہو جو اسلام کے دائرے میں نہیں ہے اور اللہ اس پر بتایا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہ کیس تو آپ کے پاس آ رہا لیکن معلوم ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ایسا ہوگا نہیں چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ بتاتا تھا یہ تو بہت بڑی بات ہے نماز کا مسئلہ ہے تو یہ کہنا بھی فضول ہے کہ معلوم نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اسے یہ مسئلہ واضح ہوا کہ اعمال کی ظاہری شکل الگ ہونے کے باوجود بھی ایک ہونے کے باوجود بھی نیت کے فرق سے اعمال کا حکم بدل جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا وقت ہوگا کہ جب تمہارے اوپر ایسے لوگ امیر ہوں گے ایسے لوگ تم پر حاکم ہوں گے جو تمہاری نمازوں کو مار ڈالیں گے ایسے وقت پر نماز پڑھیں گے جب اس کا وقت تقریباً نکل چکا ہوگا ایک دم آخر اخیرون سلا تعین وقتی ہا حدیث کے الفاظ ہے کہ نماز کو ایسے وقت میں پڑھیں گے مؤخر کر کے پڑھیں گے صاحبہ نے پوچھا اللہ کے رسول جو وقت میں ہم کیا, پڑھ... کیا کریں آپ نے فرمایا سلسلہت نماز کا جو وقت ہے اس وقت پر اپنی نماز پڑھو اور پھر اگر تم مسجد آؤ اور دیکھو کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی شریف ہو جاؤ تو یہ تمہارے لیے اجالوہا نافلہ اپنی اس نماز کو بعد والی کو کیا کرو نفل بنا دو کہاں بنائیں گے نفل مسجد میں بنتی نہیں ہے نفل نفل کچھ تو بنت... بنتی نفل نماز بنتی کہاں پہ بتائی آپ نے فرما اجالوہا نافلہ اس کو نفل بناؤ کدھر سمجھ میں آئی بات تو ایک عمل نفل کب بنتا ہے دل میں نیت سے بنتا ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ آدمی کے عمل میں واحری مشابہت کے باوجود فرق واقع کس بنیاد پر ہوتا ہے نیت کی بنیاد پر ٹھیک ہے ان شاء اللہ اور بہت بدقسمت آدمی ہے وہ جس کی زہر کی نماز چھوڑ گئی اور اصل کے وقت تک اس نے زہر کی نہیں پڑھا لیکن مان لیجئے اگر ایسی صورت ہے کہ ایک آدمی کا آپریشن تھا یا کچھ اس طرح کی سخت بات تھی کہ وہ نہیں پڑھ سکا اور پھر اصر کا وقت آ گیا زہر وہ نہیں پڑھ سکا مان لیجئے کہ ایسا ایسے حالات پیش آئے کہ وہ نہیں پڑھ پایا مجبوری کی وجہ سے تو ایجیز سو گیا تھا مان لیجئے لیجیے زہر میں سو گیا اور نماز نہیں پڑھ پایا اور عصر کا وقت آ گیا ایسی صورت میں وہ اثر کی نماز میں ظہر کی نیت سے شریک ہو سکتا ہے اس کے سامنے دو آپشن ہیں ایک تو یہ کہ وہ ظہر کی نیت کر کے اثر میں شامل ہو پھر سلام کے بعد اپنی اثر پڑھ لے ایک صورت یہ ہے دوسری صورت یہ ہے کہ وہ عصر کی نیت سے آصر امام کے ساتھ پڑھے اور اس کے بعد میں ظہر کی نیت سے اپنی جو چھوٹی ہوئی نماز ہے وہ پڑھ لے دونوں صورتیں جائز ہیں دونوں صورتیں جائز اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں اس حدیث سے خود دلیل نکلتی ہے علماء نے ثابت کیا ہے کہ اصر کی نماز پڑھ کے جب وہ آئیں اور اس کے بعد امام کو دیکھیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس میں شریک ہوں تو پھر نفل کیسا پڑھ سکتے ہیں اصر کے بعد تو یہی سے دلیل ہی ہے کہ اصر کی بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے اللہ ہے کہ سورج ایک دم زرد ہو چکا ہو اور ایک دم غروب کے قریب ہو تو پھر نہیں پڑھنا چاہیے ایک آدمی اگر مسافر ہے اب مقیم کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہا ہے تو کیا کرے آدھی پڑھ کے سلام پھیر کے گھر کو جائیں مزارفل یا مزارفل پوری, پوری پڑھیں سنت یہ ہے مسند احمد کی روایت میں ہے کہ سنت یہ ہے کہ ایک آدمی مسافر مقیم کے پیچھے جب ہو تو وہ پوری پڑھے مقیم کے پیچھے مسافر ہے تو پوری پڑھے <سؤال> ایک آدمی مسافر ہے اور امام مقیم ہے وہ چار پڑھ رہا ہے دو پڑھ رہا ہے اس کو اختیار نہیں کہ وہ پھر کیا الگ ہو اس کو اختیار نہیں نہیں اس کو پوری پڑھنی پڑے گی اس لیے کہ سنت یہ ہے کہ مقیم کے پیچھے مسافر پوری پڑھے گا نبی <سلام> <سلام> <سلام> صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پوری پڑے سوال ہے کہ کیا ہر مسلمان پر دعوت دینا فرض ہے کیا دعوت نہیں دینے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی جس کی صلاحیت نہ ہو وہ کیا کرے یہاں اگر دعوت ولیمے کی ہے تو وہ واجب ہے اولیم ولو بشاد ولیمہ کر چاہے ایک بکری کا کیوں نہ ہو لیکن یہ دعوت اگر دعوت دین ہے تو ہر مسلمان پر دعوت دین فرض نہیں ہے ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے ہاں جس کی جتنی استطاعت ہے اگر مان لیجئے کچھ لوگ دعوتی ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور اس سے کام پورا ہو رہا ہے تو باقیوں سے یہ فریضہ ثابت ہو جاتا ہے اور اگر دعوت دین کا معاملہ ایسا ہے کہ جتنے لوگ ہیں ان کی وجہ سے حق پہنچانے میں کفایت نہیں ہو رہی ہے منکرات بڑھ رہے ہیں تو پھر یہ ہر اس آدمی پر فرض ہوتا ہے جس کے پاس دین کا ایسا علم ہے کہ وہ دعوت دے سکے تو لائک اللہ نفس اللہ اس کی استطاعت پر ہی اس کے اوپر اللہ کی طرف سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور اگر امر بالمعروف کا معاملہ الگ ہے امر بالمعروف نہیں من کر ایک آدمی اگر اپنے اطراف میں کوئی برائی دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس برائی پر لوگوں کو روکے منع کرے کوئی شراب پہ رہا ہے کوئی جو رہا ہے تو بے نوازی ہے تو اس پر لوگوں کو منع کرنا چاہیے برائیوں پر منع کرنا چاہیے اگر وہ اس کو چھوڑ دیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس نے فرمایا اللہ تم پر ظالم کو مسلط کر دے گا اور تم اللہ سے دعا مانگو گے لیکن اللہ دعا قبول نہیں کرے گا سوال ہے کہ اگر کسی شخصی زور کی نماز چھوٹ جائے تو کیا سر یہ وہی سوال ہے جس کا جواب میں دے چکا ہوں کعبہ کی تعمیر کب ہوئی اور کس نے کیا آج بیان میں بتایا گیا کہ کعبہ کی تعمیر چھ مرتبہ کی گئی دیکھیے قرآن میں فرما ابراہیم القوائد امین البئی و اسماعیل کے جب ابراہیم علیہ السلام گھر کی بنیادوں کو اونچا اٹھا رہے تھے تو وہ جگہ پہلے سے تھی اور اس کو تعمیر کیا بنیادیں رکھی ابراہیم علیہ السلام نے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی پختہ علم دوسرا نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا پھر اس کے بعد مشرقین اس کو ایک بار انہوں نے تعمیر کیا اس کے بعد یہ ہوا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے اس کے علاوہ میرے علم میں کوئی پختہ دلیل نہیں ہے بعض لوگوں نے کہا آدم علیہ السلام کے زمانے سے وہ تھا نو علیہ السلام کے زمانے میں اٹھا لیا گیا وغیرہ لیکن یہ ساری روایت پختہ نہیں ہے ری وایت ہی نہیں ہے سوال ہے کہ آج کل میڈیا اور کچھ پارٹیاں لو جہاد کے بارے میں مسلمانوں کو بدنام کر رہی ہیں لو جہاد کے بارے میں کچھ بتائے ہم انہیں کیسے سمجھائے یہ غلط ہے دیکھیے لو جہاد پہلے تو یہ لو والا معاملہ آیا کہیں تھا ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں کا نکاح نہیں ہے اور وہ ایک دوسرے سے چکر چلا رہے ہیں اسلام میں کہاں سے آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ایمان والوں سے مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں یہ ان کے لیے زیادہ پاکگی کی چیز ہے تو اس کو تو آگے بڑھنا ہی نہیں اپنی نگاہیں جھکا لینا ہے کسی لڑکی کو چھیڑنا یا اس سے تعلق قائم کرنا اسلام میں ہے ہی نہیں اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو یہ اپنی ذمہ داری پہ کر رہا ہے اسلام میں ایسا نہیں ہے اسلام کا نام اس کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا ہے اور کسی لڑکی کو اپنے چکر میں لے کے اس کو زبردستی مسلمان بنانا یا کسی لڑکے کو زبردستی مسلمان بنانا اسلام میں قرآن میں اللہ تعالی نے خود بتایا لا اقراح فی فدین دین میں داخل کرنے میں کوئی زور زبردستی کرنا جائز نہیں تو کسی کو زبردستی مسلمان بنا سکتے نہیں بنا سکتے تو کوئی آدمی اپنے دل سے مسلمان بن رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے اچھی بات ہے اسلام نجات والا دین ہے زندگی دنیا میں بھی اچھی بنتی ہے آخرت میں بھی اس کو کامیابی ہے لیکن کوئی آدمی اگر لڑکی کی وجہ سے مسلمان ہو رہا ہے تو یہ چیز ٹکاؤ نہیں ہے ان نم العام یہ چیز جمنے والی نہیں ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جمتا ہے جم بھی جاتا ہے کبھی شروع میں آدمی کی نیت صحیح نہیں ہوتی لیکن اسلام پر آنے کے بعد وہ صحیح چلنے لگ جاتا ہے لیکن اسلام اس کی دعوت نہیں دیتا ہے اسلام میں اس کو اچھا نہیں مانا گیا ہے کہ ایک آدمی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے اسلام قبول کرے دنیوی چیزوں کی وجہ سے دنیوی غرض کی وجہ سے اسلام قبول کرے اسلام میں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے تو اسلام اس طرح کی کسی بھی بات کو نہیں بتاتا ہے اسلام ہی بتاتا ہے کہ مسلمان اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اور لڑکیوں کو چھیڑنے سے بچے اور اس طرح کے لو افیئر اسلام میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے لو افیئر کی اسلام میں گنجائش ہے نہیں ہے وہ آدھی جھوٹی ہے جس نے عشق کیا اور چھپائے رکھا اور پھر مر گیا تو وہ شہید ہے امن قیم کہتے ہیں کہ کیا ہے یہ یہ صحیح نہیں ہے ایسی کوئی حدیث صحیح نہیں المنا اور منیف میں انہوں نے ذکر کیا ہے غالباً اس میں بھی ذکر کیا ہے اس کو تو ایسی حدیثیں بتانا لوگوں کو یہ سب بےہدا باتیں ہیں اسلام میں عشق بازی جائز نہیں ہے اسلام میں سب سے اچھی چیز کیا ہے نکاح من سنتی نکاح میری سنت ہے نبی کا طریقہ نکاح ہے ڈائریکٹ یہاں سے شروع ہوتا سب نکاح کے بعد جتنا عشق کرنا ہے بیوی کے ساتھ آدمی کرے کوئی غلط بات نہیں بھی. بیوی سے آدمی محبت کرے حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں یعنی ایک آدمی کو محبت کسی عورت سے ہے تو نکاح نکاح اس کا دریا ہے یہ نہیں کہ آدمی محبت کے چکر چلائے اس کے ساتھ سے. اسلام میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے یہاں سے تیر کھا رہا, وہاں سے تیر کھا رہا. دو شہر اس سے لکھ رہا دو شہر وہاں سے جمع کر رہا یہ ساری جو ہے خرافات اسلام میں منع ہیں مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے ویلنٹائن ڈے منا رہا کتنی چودہ فروری کو آتا نہ ہو یہ باندھ رہا دھاگے باندھ رہا اور یہ فلاں چیز ہے یہ سب بےحدہ چیزیں نہیں کرنا چاہیے اسلام میں لو جہاد نام کا کوئی جہاد نہیں ہے کون بتا رہا معلوم نہیں ہے لوگ اپنی طرف سے بول رہے ہیں اسلام میں ایسا, ایسا نہیں ہے اسلام میں ایسا نہیں ہے سوال ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز رفل الدین سے پڑھی ابھی یہاں ہے کہ بھائی جب رفل الدین سے پڑھی اور ابو حنیفہ ربی رحم اللہ نے نماز بنا رفل الدین سے پڑھی تو اہل حدیث نے ابو حنیفہ کے طریقے کو صحیح کیوں بتایا جب نبی سے ثابت نہیں ہے تو مختصر سے جواب دیں لمبا مت کی جو گھر پہ کھانا انتظار میں دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ صحیح ہیں وہ مسئلہ ان کا صحیح نہیں ہے اب بتائیے اگر مختصر تو مختصر کسی کے ماں باپ پڑھا لکھا آدمی کو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے پڑھا لکھا نہیں ہونا اچھا ہے کہ برا ہے اچھا ہے اچھا ہے کون پڑھا لکھا نہیں ہونا اچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کے لیے کہا ایک پڑھ کہا اللہ نے تو ایک آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے پڑھتا لکھتا نہیں ہے بچہ آپ کا اچھا ہے کہ برا ہے اور آپ کے ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہے تو برے ہیں آپ کیا کہیں گے پڑھے لکھے نہیں یہ بات اچھی نہیں ہے لیکن ماں باپ ہمارے کیا ہیں ماں باپ سے اگر کسی ایک مسئلے میں غلطی ہو جائے ادھر کا ادھر لگا دیے آپ کیا کرتے ہیں میرے ماں باپ پورے ٹوٹل غلط ہے ایسا بولتے ہیں یا ماں باپ رائے دیں ذرا یہ بچی سے نکال کر اچھی بچی ہے بولے میرے کو پسند نہیں ہے تم سارے مسئلوں میں غلط ہو اور تم لوگ ہی غلط ہو ایسا کرے گا کیا بولے گا تمہاری ساری بات صحیح ہے پر یہ بات صحیح نہیں ہے تو ماں باپ اچھے ہیں ماں باپ صحیح ہیں یا پوری غلط ہو گئے خالی ایک لڑکی کے مسئلے سے غلط ہو جاتے گیو ایک مسئلہ کسی کا غلط ہونے سے وہ پورا غلط ہوتا ہے نہیں اور صحیح ہونے سے اس کے سارے مسئلے صحیح ہوتے ہیں دونوں باتیں کسی کا ایک مسئلہ غلط ہو جائے تو وہ پورا غلط نہیں ہوتا اور کسی کوئی صحیح ہے تو اس کے سارے مسئلے بھی صحیح ہوتے ہوتا نہیں ہوتا ایک ڈاکٹر ہے اس سے اگر کوئی آپریشن فیل ہو گیا تو بولتے ہیں چلو اب ڈاکٹر نہیں رہے آپ ہو سکتا ہے کوئی اس سے کیس خراب ہو جائے لیکن ڈاکٹر وہ باقی رہتا ہے اور اچھا ڈاکٹر بولتے ہیں اس کو لوگ لیکن ایک آدھ آپریشن فیل بھی ہو سکتا ہے اس کا تو اس طرح سے ایک عالم سے کسی ایک مسئلے میں خطا ہو جائے تو پورا وہ غلط نہیں ہوتا ہے اور ہم کسی عالم کو صحیح عالم یا اچھا عالم بولتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے سارے مسئلے صحیح ہیں سمجھ میں آیا تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اچھا علیم بولتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے سارے مسئلے صحیح ہیں اگر کوئی آدمی مانتا ان کے سارے مسئلے صحیح ہیں تو پھر وہ استخا کی نماز نہ پڑھے کیونکہ امام ابو حنیفہ استقاعا کی نماز کو نہیں مانتے تھے نماز میں انگلی اٹھانا امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں ہے کہاں ہیں بتاؤ بلکہ افغانستان میں لوگوں نے اسی بنیاد پہ انگلیاں توڑی ہیں اپنے مسلک میں نہیں ہے یہ انگلی اٹھاتا ہے تو توڑ دو ہوں اس ابو الحسن علی ندوی نے بات لکھی اپنی کتاب میں تو ایسے کئی مسائل ہیں جو آج امام ابو حفاظہ کے لوگ نہیں مانتے ہیں تو ان کو مانتے ہیں ان کے مسئلے نہیں مانتے ویسے ہم بھی جیسے آپ ویسے ہم آپ ان کو مانتے ہیں نا ہاں ان کے سارے مسئلے مانتے نہیں ہم بھی ان کو مانتے ہیں ان کے سارے مسئلے نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے آپ سے نہیں مانتے بولے ہمارے دوسرے علماء جمهور ایسا بولتے ہیں مختہ بھی قولیے مختار قولیے کس نے یہ مختار قون ہمارے علماء نے اسی لیے تم ان کی نہیں مان رہے بڑے کون ہیں تمہارے یہ علماء ہے وہ بڑے تو وہ ہیں لیکن پھر یہ جب بتا رہے تو یہ بھی تو علم ہیں نا ٹھیک ہے نبی بھی علم ہیں کہ نہیں تو تم اپنے کسی عالم کی وجہ سے امام ابو نفا کی کچھ باتیں نہیں مان رہے ہم اپنے نبی کی وجہ سے نہیں مان رہے تو ہم کو غلط یعنی نبی کی وجہ سے کچھ مسائل امام ابو نفا کے نہیں ماننے پہ ہم لوگ غلط اور غیر نبی کی وجہ سے تم لوگ صحیح وہ بھی چھوٹے عالم کی بات ماننے کا بڑے کے خلاف وہ صحیح اور بڑے عالم سے بڑھ کے نبی کے ماننے کا غلط کہاں سے لا رہی ہے کیا اصول ہے یہ بالکل غلط اصول ہے تو امام ابو حنیفہ اچھے تھے نیک تھے صحیح علماء میں سے تھے لیکن کچھ مسئلے ان کے صحیح نہیں تھے اس لیے ہم وہ مسئلے ان کے نہیں مانتے باقی ان کو مانتے جو جو مسئلہ کتاب و سننے سے ٹکرا ہم نہیں مانتے اس سمجھ میں آئی بات ٹھیک ہے اتنا کافی ہے